بسم بسّ الرحمن الرحمہ اللہ علی محمد و محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت سکنے موجود تمام خوران اور باقی سامعین کشمس نے ایک بار پھر سلام آزن شکلا دس باب الحج درخت نمبر پانچ پیج نمبر ایک سو تینتیس پہلے پیراگراف سے دوسرا پیراگراف سے آواز رات کو آج کی بات پہنچا دوں حج کی بعض بھی جو ہیں حج کے انترین ترین احکامات میں سے ہیں وہ یہ ہے کہ کل آپ نے جو ہے پرسوں حج سے میقات بیان کیا کہاں سے احرام باندھنا ہے وہ جگہ بیان ہوا پھر احرام کیسے باندھنا احرام پہننے سے پھر آپ نے کیسے خود کو صاف ستھرا کرنے وہ بیان ہوا اور حج حج کی اور نیتیں بیان ہوا اور آج آپ کو جو ہیں اب آپ نے احرام پہن لیا تلویہ بھی پل لیا آپ اب محرم ہو گئی تو آپ پر جو ہے جو چودہ چیزیں حرام ہیں ہاں جی احرام کے حالت میں وہ بیان فرما رہے ہیں تو حاجی یہ یہ حکم حاجی کے لیے بھی ہے اور عمرہ کرنے والے قلعے بھی ہے جب تک آپ احرام میں ہیں احرام سے نہیں نکلا اس وقت تک یہ تمام چیزیں حرام ہیں اور جو ہیں احرام سے نکل آیا عمل ختم ہو کے یعنی عمرہ یا کے عملیات ختم ہو کے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ اور مزید چیزیں پھر حلال ہو جاتے پھر حرمت ختم ہو جاتی تو احرام کی حالت میں حرام چیزوں میں سے ایک یہ ہے پہلا یہ ہے منہا ان میں سے ایک ان حرام چیزوں میں ایک سعید المر خشکی کا شکار خشکی کا شکار ہاں جو جانور خشکی موتے جیسے ہرن والا پرندے جن بھی ہیں ان کا شکار امساخ اب وہ شکار جو روکنے کی صورت میں ہو یعنی یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے خود تو نہیں مارا اس کو گولی نہیں مارا یا کوئی تیر نہیں پھینکا لیکن آپ نے روکے رکھا دوسرے بندے نے مارا یہ بھی حرام ہے آپ کے لیے شکار سے متعلق ہر کام حرام ہے ہر کام حرام ہے حتیٰ دور سے کسی کو دکھانا بھی جائز نہیں ہے حتیٰ احرام کی حالت میں کسی کو یہ بتانا اس علاقے میں شکار ہوتے ہیں بولنے بھی جائز نہیں لال اللہ تنا بھی آئے گا عقلن امسا کا وہ عقلن اور کھانا بھی یعنی شکار آپ نے خود نہیں کیا کسی اور نے شکار کیا ہاں اگر چو احرام کے بغیر والے آدمی نے شکار کیا ہیں پھر بھی وہ شکار کا گوشت آپ کو کھانا جائز نہیں دوسرے گوشت کھانا جائز سے شکار کا گوشت کھانا جائز نہیں خود نے اگر ذمہ کیا شکاری کو شکار کے جانور کو تو وہ جنور حرام ہو جاتے ہیں پھر تو خود بھی نہیں کھا سکتے ہیں دوسرے بھی نہیں کھا سکتے ہیں اس طرح یہ موضوع بہت حساس ہے اغلاً کھانا بھی حرام ہے ولاؤ و شادو آغاز جانور کو شکار کے مہل ایزن زن مہل یعنی وہ شاہ جو احرام میں نہیں ہے اس نے بھی اگر شکار کر کے مارا ہے تو اس کے لیے تو حلال ہے لیکن آپ کے لیے اس جانور سے گوشت کھانا حرام ہے حرام ہے ہاں جی لہٰذا روکنا بھی حرام اس کا کھانا بھی حرام شکار کے جانور کا گوشت اگرچین دوسرے آدمی نے جو احرام میں نہیں ہے مہیل ہے اس نے شکار کیا اسی طرح حرام ہے وہ اشارہ اشارہ کرنا آپ احرام میں لہٰذا جو ہے آپ خود اس کو نہیں پکڑتے ہیں روکتے نہیں ہیں دوسرے کو دور سے دکھاتے ہیں دیکھو ادھر شکار ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے اور رہنمائی کرنا یعنی اس کو بتانا وہی فلان جگہ پہ ہوتی ہے عام طور پر شکار جگہ بتانا رہنمائی کرنا یہ بھی حرام ہے اخلاقاً کوئی شکار آ گیا ہیں آپ کے حدود میں تو اس کو اپنی نے مارا نہیں لیکن اس کو کہیں بند کر دیا کسی جگہ پہ اس کو بند کر دیا بعد میں حرام سے نکل آنے کے بعد اس کو ذبح کیا یا کسی اور کے ذریعے ذبح کیا وہ بھی حرام ہے آپ کو شکار کو بند کرنے بھی جائز نہیں وہ ضبح آپ خود کو ذبح کرنے بھی جائز نہیں اگر ذبح کر لیا و لبح ہو اگر اس احرام والے شاہ نے جانور کو شکار کو ذبح کیا ہے کان حرام ہے تو وہ شکار کا گوشت جو ہے حرام ہو جائے گا اللحل آزاد شاعظ پر بھی جو احرام منی ہے وہ المحرم اور احرام والے پر بھی خود پر جو احرام میں ہیں جو لرام منی سب پر حرام ہو جاتے ہیں پھر جانور کے گوشت کھانا تو آپ دیکھو یہ حکم بہت حساس ہے بہت حساس ہے شکار سے متعلق اشارہ تک نکال سکتے ہیں اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں اس کو روک نہیں سکتے ہیں اس کو ہانجی ذبح نہیں کر سکتے ہیں اس کی طرح حتیٰ کسی کو رہنمائی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس طرح جانور ہے یہ ایک موضوع پہلا حرام چیز جو شکا جو محرم کے لیے پیش آتی ہیں محرم نے ہر بہت احتیاط کرنا ہے وہ یہ ہیں ہاں جی اور جو خوشی کی جانور کوئی بھی ہو البتہ سمندری مچھلی وغیرہ وہ کوئی حرج نہیں ہے وہ جائز ہے خشکی کے جانور جائز نہیں ہے اس میں پرندے بھی آتے ہیں دوسرے تمام جانور بھی آ جاتے ہیں اور اس شکار میں یہ بھی ضرورت نہیں ہے حلال گوشت جانور ہونا حرام گوشت جانور کا بھی آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں. اس کو نہیں مار سکتے البتہ صرف درندے جو آپ پر حملہ کرنے کا خطرہ ہو جائیں خطرہ ہو جائے تو اس کو مار سکتے ہیں اپنی بچاؤ کے لیے اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مار سکتے ہیں. ومینا اور انہیں احرام کی حالت میں حرام چیزوں میں سے ایک ان نصاؤ عورتیں جس میں عورتیں کا تو دونوں طرف سے مردوں کے لیے عورت حرام ہے عورتوں کے لیے مرت حرام ہے یعنی میاں بیوی بی ایک دوسرے سے مکمل طور پر ہر قسم کی جو نفسی خواہشات سے دور رہنا ہے جی جی ہر قسم کی خواہشات سے دور رہنا ہے اس لیے بتا رہے ہیں ومینہ انہیں حرام چیزوں میں سے عورتیں مرد مرد کے لیے عورت حرام ہے اس احرام کے علام میں اسی طرح عورت کے لیے بھی یہی حکام ہے عورت کے لیے بھی مرد حرام ہے ہاں جی ان نشا عورتیں وطن جنسی محسوس رابطہ کرنا وہ بھی حرام ہے تابلاً اس کو بوسہ دینا چمنا یہ بھی حرام ہے لمزن چھونا خشاوت کے نگاہ سے ہاں جی چھونا کسی بھی اعضاء کو وہ بھی حرام ہے نظرتن بھی شاوتی شاوت کی نگاہ سے دیکھنا یعنی اپنی سوجھا ہے میاں ہے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے وہ لہو ایک آدمی احرام باندھا وہ تو احرام کی حالت میں اپنے لے کسی اور خاتون سے نکاح کرنا احرام کی حالت میں عرق پڑھنا خود کے لئے عرق پڑھنا نکاح خان بن کے یا کی شور کے ذریعے سے تو خود کے لیے نقد پڑھنا عرق پڑھنا بھی جائش نہیں نکاح کی وہ لگی یا کسی اور کے لیے بھی محرم شاذم ہے وہ کسی اور, اور کا عقت نہیں پڑھ سکتے اپنے بھی نہیں پڑھ سکتے کسی اور کا بھی نہیں پڑھ سکتے حتی نکاح پڑھنا عقت پڑھنا تو چھوڑو وہ شہادت اللال آگ دے نکاح کی مجلس میں اسے کسی بھی نکاح پر گواہ بھی نہیں بن سکتے شہادت عقت پر گواہ بھی نہیں بن سکتے ہیں آخت کے مجلس میں بیٹھ کر وہاں گواہ کے سچے رہنوی جائسنی ہیں تو اسے سے نظر رکھو کہ یہ اس چیز سے کتنی سختی سے منع کیا ہے ہمیں دور دور تک کے سوچ اس سلسلے میں ذہن میں آنے نہیں دینا ہے اور صرف اور صرف اللہ کے اطاعت کے سوا آپ کے ذہن میں دنیاوی ایسی کوئی خواہشات کی چیزیں ذہن میں نہیں رہنا ہے صرف اللہ کی بندگی کا سوچ رہنا ہے تو یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ حکم مرد اور دونوں کے لیے تیسری چیز تو تیسرا جو ممنوعات میں سے مینا ان میں سے انہیں حرام لطظ الماخی تھی سلا ہوا لباس پہنا لال مردوں کے لیے مرد سلا ہوا کوئی لباس نہیں پہن سکتے الا سلوار سوائے شلوار کے شلوار پہن سکتے ہیں وہ بھی کم لیمن اس مرد کے لیے لم یجد جت جس کو نہ ملے ایک چادر جو ہے شلوار کی جگہ پر پہننے کے لیے اس کو ایک چادر ملا جو قمیص کی جگہ پر پہن لیا دوسرا چادر شلوار کی جگہ پر پہننے کے لیے نہیں ملا مثلا احرام جو ہے احرام کی جو دو چادر سی ایک چادر جو اظہار کی جگہ پر پہنا تھا شلوار کی جگہ پر وہ نہ ملنے کی صورت نے پھر وہ پہن سک پھر وہ شلوار پہن سکتے ہیں قمیص پھر بھی نہیں پہن سکتے ہیں وہی مانا ہو یعنی اگر نہ ملے اسے اظہار شلوار و حمانوں یا شلوار کی جگہ پر پہننے کے لیے اظہار چڑھو کوئی کوئی بھی چیز چادر کے سلمن میں نہیں ملا سفید تو پھر وہ شلوار پہن سکتے ہو اس کے علاوہ جو ہے اسی لین میں آتا ہے وہ لطف پہننا ماں ایسی چیز ایسی جوتا وغیرہ کا ستارا جو ڈام پہ ظاہر القادہ پاؤں کے سامنے والے حصے کو اگلے حصے کو ڈاننے والی جوتا بھی نہیں پہن سکتے یعنی اس سے آپ بوٹ وغیرہ جراب وغیرہ احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے ہیں صرف چپل پہنیں وہ چپل جو پاؤں کے اگلا حصہ اس سے نمایاں ہو اس کا کچھ حصہ ضرور نمایاں ہونا ضروری ہے تو ایسی جوتا پہنیں جو پاؤں کے اگل اگلے حصے کو چھپاتے ہیں جیسے کل حفین جیسے موزہ ہاں جی موزہ موزہ مراد وہ بوٹ ہیں جس کے جو کان انہیں بہت اوپر تک ہوتے ہے جیسے فوجیوں کا پولیس وغیرہ کا ان کے جو وردی میں جو بوٹ آتے ہیں نا جن کے جو کان بنچے ہیں اس ان کو حفین بولتے ہیں تو یہ چیزیں تو بالکل نہیں بننا ہے نہیں پہنیں بغیر علم اس کے علاوہ بھی وہ تمام جوتے اور جورا وغیرہ جس آپ کے پاؤں کے اگلا حصہ وہ اس میں نظر نہ آتا ہو وہ ظاہر نہ ہوتا ہو احرام کی حالت میں اس کا پہنا جائز نہیں صرف ایسا جورا ایسے جوتا پہنے جو اگلہ حصہ ظاہر ہو وہ لم یجین اور اگر اس کو لے نہ پائے مرد کے لیے آخر کوئی اور جوتا پہنے کے لیے تو پھر یہ جو جائز ہے اس کے لیے لط الحفین اسے موزے کا پہنا بوٹ کا پہنے جائز ہے لیکن کیسے لیکن اس جوتے کا جو ہے اس موزے کا بوٹ کا حلیہ خراب کر کے وہ یہ معت اس حاکما اس میں دونوں جو جوتا ہیں دونوں ایسا ہے ان دونوں کو اوبر کا جو کان ہے پاؤں کے ٹھہنو سے ابھر کا جو ایسا اس کو کاٹ دینا ہے اس کو کاٹ دینا کا ساکیں دی اوبر والا ایسا کاٹ دینا ہے وہ شک کو ظاہر قدم یہاں اور پھر چیرنا ہے پھاڑنا ہے ظاہر قدم کے دونوں پاؤں کے سامنے والے حصے کو اس کو پھر کاٹنا ہے تاکہ پاؤں کا اگلا حصہ ظاہر ہو جائے نکلا رہے تو اس سے آپ سمجھو کہ بوٹ کا کیا حال ہوگا ہاں جی اس موزے کا اصلا اس کا ہولیا مکمل طور پر خراب ہو جائے گا اور قابل استعمال نہیں رہے گا گوبر کا کان بھی کر دیا اور سامنے والے سبھی چیر دیا تاکہ پاؤں کا اگلا حصہ ظاہر ہو جائے اس طرح جو یہ چیزیں کیے بغیر اسے پاؤں کا اگلا حصہ بن ہونے والا جوتا مرد بھی نہیں پہن سکتے عورت بھی نہیں پہن سکتے ان دونوں نہیں پہن سکتے صرف جس لیے جو ہے جو, جوتا جو پہنیں گے جو پاؤں گا اگلا حصہ ظاہر ہومینہ انہیں حرام چیزوں میں دیکھ الرف یہ اوپر ذکر ہو گیا چونکہ آیت میں ہے اس لیے اس کو دوبارہ ذکر ہوا ہے الرف حرام ہے رفس کیا ہے یہ قرآن آیت ہے اوات ہو احول جماؤ میاں بیوی والی تعلقات معصوص تعلقات و حرام ہیں وہ امین ان میں سے الخصوق خصوق حرام ہے خصوق کیا ہے قرآن یاد میں ہر بھرمات و احول قسب احرام کی حالت میں جوٹ بولنا حرام ہے ہاں جی امین الجدال و احرام کی حالت میں جدال حرام ہے جدال کیا ہے وہ حول حلف ہوں قسم کھانا قسم کھانا غیر ضروری قسم کھانا جھوٹی قسم کھانا اور جدال میں یہ بھی ہے غیر ضروری بعض مباصہ کرنا آپ احرام حالت سے لڑنا جھگڑنا غیر ضروری بعد میں کرنا یہ بھی اس جدال کے حکم میں آتی ہے ٹھیک ہے جی وہ امین ہے ان ایک قتل حوام الجََ قاتل کرنا مال ڈانا حوام ہاں حشرات کا ہاں جی جسم کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکڑے ہیں ان کو مال ڈانا قاتل کن حوام جسم کے آنے والے حشرات کو قاترنا جیسے مثلا جوں وغیرہ پست وغیرہ مچھر وغیرہ ان کو مارنا اور یجوز فرماتے ہو تو پھر اگر جسم پہ آ جائیں مثلاً خرمل تو کیا کریں جوں آ جائیں تو یج نقل ہوا اس کو جسم سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، آرام سے اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں، ہم اس کو مار نہیں سکتے ہیں. والا باس اصلاح فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں بالقائے پھینک دینے سے ہاتھ سے اٹھا کر قیرات چچڑے ہاں جی چچڑے جو ہے عام طور جانوروں کو لگتی ہیں بالکل سواد ان کا کاٹتا ہے چچڑے یا جو تھوڑا سا بڑا سو ہوتا ہے کہتے ہیں رومبو زبان رومبو ہاں جی چچڑے ول بلا کے پیسو پیسو کو بولتے ہیں بہت تیز سے ہاں جو اوپر چھلن لگتا ہے وغیرہ میں اس کے اس کے علاوہ دوسری है جیسے جو وغیرہ مچھر ان سب کا بھی مارنا ہے ان کا ہے تو ان کو آرام سے ہٹانا ہے جسم سے باہر پھینک سکتے ہیں لیکن اس کو مار نہیں سکتے ٹھیک مار نہیں سکتے ان آرام چیزوں میں اسے استعمال ودہ استعمال کرنے سے تیل کا پھر اتنی گنجس میں خوشبو ہو خوشبو والے تیل بھی آپ احرام گال میں استعمال نہیں کر سکتے والا موسم بغیر اتنی بھی البتہ کوئی حرج نہیں ہے اس تیل کا استعمال کرنا جس میں تیپ نہ ہو خوشبو نہ ہو ضرورتً وہ بھی مجبوری کے وقت جیسے کسی کو گھٹنے میں درد ہو گیا تو وہاں تیل مالنا پڑا تو مجبوری ہے تو پھر جو اس کے بعد آرام نہیں آ رہا ہے تو اس کو مال سکتے ہیں لیکن وہ تیل استعمال کر جس میں خوشبو نہ ہو خوشبو نہ ہو تو آج کے درجے پر اتفاق کر لیتے ہیں ان باقی حرام چیزیں ہم کل بیان کریں گے